مانا دبیا چول بفوی تو سبت میں نے کی وجور لدود وجور آگے دوائی تھی لکھے گی چپ لدود دخلے ورک ریشی لدوت آگے دوائی کی لکھے گی چپوکی مانے ورکی ہندا سعود دویہ چول بفوز کی رات سیدھا ترکھا دہ راج حالم نباس اللہ رسول اس ساتھ نیب سا بھوت کہ تھی آئی سر ویدا